محبوب ترین دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اشراء رحجہ کے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلا پھر ان میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں لوٹا یعنی شہید ہو گیا